بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّہ الحمد للّہ وقفہ وسلاۃ وسلام على جميع الامبیہ خصوصاً علیٰ سعید نا محمد المصطفیٰ وعلى علیہ و اصحاب اما بعد باب ماجا فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا عناشت رضی اللہ عنہ قالت حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی فقالف کان رجنا يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا رافیم من مِنَ فقال النا النَّاسُ حَدِيثُ خرافہ امام طر مزیر رحمۃ نے یہاں ایک باپ قائم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو رات کی کہ قالِ اثرات السلام بعض دفعہ رات کو کوئی گفتگو ارشاد فرمایا کرتے تھے ویسے عادیث میں عمومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاع کے بعد بات چیت کرنے سے گپ شپ لگانے سے منع فرمایا زمانہ جاہلیت میں عربوں کی عادت تھی کہ وہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر دیر تک رات کو کیسے کہانیاں سناتے تھے تو عقال اسرات اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا کہ رات کو عشاء کے بعد کیسے کہانیاں نہیں ہونی چاہیے اور انسان جلدی سو جائے تاکہ صبح جلدی تعجد کے لیے اور نماز کے لیے اٹھ سکے لیکن کوئی مہمان آ جائے یا گھر والوں کے ساتھ انسان گپ شپ لگا سکتا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے عمومی جو مجالس قائم کی جاتی ہیں اس سے آپ نے منع فرمایا اس باب میں امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثیں نقل کی ہیں پہلی حدیث دوسری حدیث کی طرف اشارہ ہے ہمیں عشا فرماتی ہیں کہ حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات علیہ نسا حدیث ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو ایک قصہ سنایا تو فقالت امرات المنہ ازواج متعارات میں سے ایک اماں جان نے فرمایا کہ یار رسول اللہ کان الحدیث حدیث خورافہ یہ تو خرافہ کا قصہ ہے آپ نے فرمایا کہ اطدرونا خورافہ خورافہ کیا ہے آپ تمہیں پتہ ہے خورافہ کیا ہے فرمایا کہ خرافہ پھر آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ خرافہ ایک آدمی تھا بنی عزرا کا عرب کا ایک قبیلہ ہے تو اس کا ایک شخص تھا اس جس کو جن اٹھا کے لے گئے تھے تو ایک لمبا عرصہ جنوں کے درمیان میں رہا پھر انہوں اس کو واپس کر دیا تو اب اس نے جو جنات کی باتیں دیکھی تھی وہ لوگوں کو سناتا تھا لوگوں کو بڑی عجیب لگتی تھی تو اب اس پر وہ مشہور ہو گیا کہ حدیث خرافہ کی خرافہ کی باتیں کیونکہ خرافہ وہ جنوں کے واقعات بیان کرتا تھا اب جس طرح اب بھی کوئی عجیب بات ہو جاتی اس کے بعد بھی تو پھر عرب میں مشہور تھا کہ تو خرافہ جیسی بات ہے تو جب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بیان فرمایا وہ کیسا آگے آ رہا ہے تو ازوائے متحرات میں سے ایک امر جان نے فرمایا کہ یار تو خرافہ کے قصوں کی طرح ایک قصہ ہے پھر آپ نے اس پر فرمایا کہ خرافہ یہ شخص تھا جس کو جنات لے گئے تھے تو ہر عجیب بات کو جو حیران کرنے والی ہو عرب اس کو کہتے تھے یہ خرافہ کی بات ہے خرافہ کا قصہ ہے یعنی اس شخص کا قصہ ہے جس کو جنات اٹھا کے لے گئے تھے اس کی طرح کی بات دوسری حدیث بڑی لمبی ہے اور بہت زیادہ دلچسپ ہے اور بڑی عجیب روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور ام رضی اللہ تعالیٰ نے پوری یاد کر کے امت تک پہنچائی بڑے حیران کن حافظہ تھا میں عشا رضی اللہ تعالیٰ کا آقال اسرات اسلام کو تو اللہ نے علومت فرمائے تھے اور آپ کا حافظہ اور سب چیزیں تو ظاہر وہ تو تھی اس لیے آپ نے تو سنائی لیکن ام آشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا لفظ بہ لفظ یاد فرمایا اور یاد کر کے اسے امت تک پہنچایا تو ایک ہی دفعہ سننے سے امیاشا کو پوری یاد ہوئی تو بڑی عجیب حدیث ہے دلچسپی بہت ہے امیاشا رضی اللہ تعالیٰ کی زکاوت اور ذہانت کی بھی دلیل ہے امیاشا فرماتی ہے کہ جلست احدہ اشرتا امرا گیارہ عورتیں بیٹھی فتع نت انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ اللہ یقتمنا من اخبار ازوا جن شیا کہ ہم اپنے شوہروں کی کوئی بات چھپائیں گی نہیں اپنے شوہروں کی کوئی عیب جو ہوگا ہم واضح بیان کریں یہ گیارہ عورتیں عرب کی یمن یا حجاز میں تھیں ان کے شوہر گھر پر نہیں تھے یہ کٹھی جمع ہوئی تو جمہوں کے یہ کہنے لگی کہ ہم اپنے شوہروں کی باتیں بتاتی ہیں اور یہ معاہدہ ہے کہ کوئی بھی عورت شور کی کوئی بات چھپائے گی نہیں فقالت الا تو پہلی عورت نے کہا اب یہ قصہ حدیث آقالی صاحب میں عائشہ کو سنا میں عائشہ نے پھر آگے سنائی فقالت الا تو پہلی خاتون نے کہا زوجی لحم و جم الغص میرا شوہر وہ کمزور اونٹ کا گوشت ہے لحم و جم الغص ایک اونٹ کا گوشت ہے اور وہ بھی کمزور اونٹ کا آلارہ سے جبل انوار اور وہ بھی پہاڑ کی چوٹی پر ہے انتہائی مشکل جہاں پر پہنچنا لاسل انفیورتقا اتنا آسان نہیں ہے کہ اس پر چڑھا جائے فلاسمین ان فیون اور اتنا عمدہ گوشت بھی نہیں ہے کہ اس کو اتارنے کی کوشش کی جائے اب یہ اس خاتون نے اپنے شوہر کی برائی بیان کی کہ میرا شوہر تو اونٹ کے گوشت کی طرح جو انتہائی کمزور ہو اونٹ کا گوشت ویسے بھی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا بھیڑ بکری وغیرہ کے مقابلے میں پھر وہ بھی اونٹ جو کمزور ہو اس کا اور وہ بھی پہاڑ کی چوٹی پر ہو تو اتنا آسان نہیں جس پر چڑھنا اور اتنی اعلیٰ چیز بھی نہیں کہ اس کو وہاں سے اتارا جائے مطلب یہ تھا کہ میرا شوہر ایک بیکار شخص ہے کوئی جانی مالی فائدہ اس سے نہیں ہے اور انتہائی متکبر شخص ہے بد اخلاق ہے تو اس سے بات کرنا بھی فضول ہے اور کوئی بات کی جائے تو اس سے بات کرنا ممکن بھی نہیں ہے پہاڑ کی طرح دور ہے یعنی مشکل ہے اس سے بات کرنا تو انتہائی بداخلاق متکبر شخص ہے. شوہر کی برائی بیان کی قالت الثانیہ دوسری خاتون نے کہا زوجی لا ابوس و خبر رہو. میں تو اپنے شوہر کی بات نہیں بتاتی اینی اقاف ہوں میں ڈرتی ہوں اللہ اذا کہ اگر میں میں نہیں چھوڑوں گی نس کو رہو۔ اگر اس کا کوئی ذکر کروں تو از کو ہو و بجورا اس کے ظاہری اور باطنی سارے ایب میں بیان کر دوں گی یعنی اس نے کہا کہ میں بیان نہیں کرتی لیکن پھر بھی سب کچھ بیان کر دیا کہا میں اپنے شوہر کی کوئی بات نہیں بیان کرتی کہ اگر میں بیان کروں گی تو اس کے ظاہری ایب اور اس کے باطنی سارے ایب میں بیان کر دوں مطلب یہ تھا کہ جتنے ظاہری عیب ہیں جتنے باطنی عیب ہیں وہ سارے میرے شور کے اندر پائے جاتے دی نے بھی اپنے شوہر کی برائی بیان کی قالت ثالثہ تیسری خاتون نے کہا زوجی العشنق میرا خامن بہت لمبا ہے لمبھی انتہائی لمبے قط کا بیوقوف بہت لمبے قط کا آدمی عام طور پر بیوقوف سمجھا جاتا تھا لمبا ہے بہت بیوقوف ہے اور ہے بھی بد اخلاق کہ ان انتق تک اگر میں بات کروں تو طلاق دی جاؤں فین اسکت و اگر میں خاموش ہوں تو میں ایسی لٹکی ہوئی ہوں نہ میں بیوی ہوں اور نہ میں غیر شادی شدہ ہوں کہ شور ہے میرا لیکن بات اس سے کر نہیں سکتی وہ ایسے بیچ میں لٹکی ہوئی ہوں. نہ میں شور والی ہوں نہ بغیر شور والی تو مطلب ہے کہ شور بد اخلاق بھی ہے انتہائی اور انتہائی بدصورت بھی ہے بے ڈھنگا ہے انتہائی لمبے قطق ہے ان تینوں خواتین نے اپنے شوہروں کی برائی بیان قالت رابعہ چوتھی خاتون نے کہا زوجی جی کلے لے تہامہ میرا شوہر تو تہامہ کی رات کی طرح تہامہ مکہ مکرمہ اور آس پاس کے علاقے کو تہامہ کہتے ہیں تہامہ کی رات کی طرح تہامہ کی رات بڑی اچھی رات ہوتی ہے گرم بھی نہیں ہوتی ٹھنڈی بھی نہیں ہوتی لاہر ولا کر نہ بہت گرم ہے نہ بہت ٹھنڈی ہے ولا مخافا نہ کوئی خوف ہے ولا اسمہ اور نہ بندہ اسے تنگ دل ہوتا ہے تو بالکل نرم اور معتدل مزاج کا شخص ہے نہ انسان نہ بہت سخت ہے نہ بہت نرم ہے نہ انسان کو اسے ڈر لگتا ہے نہ انسان اس سے بات کرتے ہو، تنگ ہوتا ہے تو اس خاتون نے اپنے شوہر کی بڑی اچھی تعریف کی کہ میرا شوہر وہ بڑا اچھا آدمی ہے قالت الخامصا پانچویں خاتون نے کہا زوجی ان داخلہ فہد کہ میرا شوہر جب داخل ہوتا ہے تو چیتے کی طرح خاموشی کے ساتھ گھر میں آ جاتا ہے ان خراج اسد اور اگر باہر نکلتا ہے تو شیر کی طرح دھاڑتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے یعنی گھر میں آرام سے آ جاتا ہے اطمینان سے اور کوئی شور نہیں مچاتا اور باہر جب نکلتا ہے اور لوگوں پر تو پھر چیختا ہے، چلاتا ہے شیر کی طرح دھاڑتا ہے ولا یس الو اماں اور وہ سوال نہیں کرتا پوچھتا نہیں ہے اماں کہ جو چیز اس نے چھوڑی ہے اس کے بارے میں یعنی گھر کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں تحقیق نہیں کرتا کہ کھانا کہاں پکایا ہے کیسے پکایا ہے یا پیسہ کہاں پر خرچ کیا وہ چیز میں لائی تھی وہ کیوں لگ گئی جیسے بعد شعروں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک ایک چیز میں عورتوں کی طرح پوچھتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کرتا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی تعریف کی چپکے سے چیتے کی طرح آتا ہے گھر میں خاموش رہتا ہے باہر شیر کی طرح دھاڑتا ہے سب پر چیختا چلاتا ہے ان کے سامنے اور باقی یہ ہے کہ کوئی چیز ہے تو اس کے بارے میں مطالبہ نہیں کرتا کہ بھئی یہ چیز میں نے لائی تھی پیسہ کہاں خرچ کیا کیوں خرچ کیا اچھا آدمی ہے کال تادثہ چھٹی خاتون نے کہا زو جی نہ لفا میرا شوہر تو اگر کھائے تو لفا سارا چٹ کر جائے برتن میں کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے بس کھانے میں آتا ہے سارا کھا جاتا ہے ان شربا اشتفا اور اگر پینے پہ آتا ہے تو سارا لپیٹ جاتا ہے کوئی نہیں چھوڑتا انتہ انتہ التفا اور جب لیٹتا ہے تو اکیلا ہی بس چادر اوڑ کے لیٹ جاتا ہے ولا یو لفا میری طرف حال نہیں بڑھاتا لیا عالم البصا تاکہ کوئی حال احوال میرے معلوم کرے میرے کی دکھ درد کی خبر لے ایسا نہیں تو مطلب ہے کھانے پینے کا بس کھاتا ہے تو بس سارا کھا جاتا ہے پینے پہ پی آتا ہے تو بس پیتا رہتا ہے بہت زیادہ اور چادر تان کے سو جاتا ہے کوئی حال حوال نہیں پوچھتا میرے قریب نہیں آتا میرے حال حوال نہیں پوچھتا میرا خیال نہیں رکھتا مطلب ہے صرف اس کو کھانے پینے کی فکر ہے اور میری کوئی فکر نہیں قالت سابیا ساتویں خاتون نے کہا زوجی جی آیا او گیا میرا شوہر تو انتہائی نامرد ہے آیا نہ مرد ہے نہ ہے تباقا انتہائی بے وقوف شخص ہے دا ان لہو دا دنیا کی ہر بیماری اس کو لگی ہوئی ہے شجکے اور پھل لکے ہے اتنا سخت کہ یا تمہارا سر پھوڑ دے اور فل لکے یا تمہارا جسم زخمی کر دے اور جمع کل لک یا دونوں کر دیں سر بھی پھوڑ دے اور جسم بھی زخمی کر دے تو مطلب یہ ہے کہ ہے بھی انتہائی نہ مرد ہے اور بے وقوف ہے بات نہیں کر سکتا اور دنیا جہان کی بیماریاں اس کو لگی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ بد اخلاق بھی بدسورت بھی ہے بدسیرت بھی ہے اور بد اخلاق اتنا ہے کہ یا سر پھوڑ دے گا یا جسم زخمی کر دے گا یا دونوں کر دے گا قالت سامنا آٹھویں خاتون نے کہا زو جی میرا شوہر المس مس ارنب وہ تو خرگوش کی طرح نرم ہے وری ہوری و جرنب اور زعفران کی طرح مہکتا ہے مسو مسو ارنب خرگوش کی طرح اس کا نرم جسم ہے اور دوسرا اس کے اخلاق بھی انتہائی نرم اور معتدل ہے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ خرگوش کی طرح نرم ہے جسم میں یا نرم ہے اخلاق میں بات کرنے میں بڑا نرم ہے وری ہوری و, ریح و زرنب اور اس کے ساتھ ہر وقت خوشبو بھی لگاتا ہے تو مطلب انتہائی نرم دل اور انتہائی خوبصورت ہے اور خوشبو میں مہکتا رہتا ہے اس نے اچھی تعریف کی اپنے شوہر کی قالت تاثیہ نوی خاتون نے کہا زوجی رفیع اور میرا شوہر اونچے مکان والا ہے عرب میں اونچا مکان ایک شرافت کی علامت تھی اس سے بنایا جاتا تھا اونچا مکان کی دور سے مہمان کو نظر آئے اور مہمان اس گھر میں بے تکلف آ سکے کیونکہ مکان آبادیوں سے باہر ہوتے تھے عام طور پر اور راستوں سے جو مسافر گزرتے تھے تو اونچا مکان ہوگا تو دور سے نظر آئے گا مسافر مہمان اس میں آ جائیں گے رفیع العماد اونچے مکان والا ہے عظیم الرماد عظیم الرماد زیادہ راکھ والا ہے یعنی اس کے مہمان اتنے آتے ہیں ان کے لیے کھانا پکتا ہے بہت زیادہ راکھ ہمارے گھر میں ہوتی مطلب ہے مہمان کا سے آتے ہیں طویل النجاد لمبا قد ہے اس کا قریب البعیت من ناد اور اس کا گھر مشورے کی مجلس کے قریب رہتا یعنی جہاں پر لوگ مشورے کے لیے اکثر آتے رہتے ہیں اس کا گھر ایسی جگہ پر ہے کہ لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ مشورے کے لیے آتے ہیں اس کے شور سے تو مطلب ہے میرے شوہر کی شان بڑی اونچی ہے بڑا سردار آدمی ہے اور بہت سخی آدمی ہر وقت مہمان اس کے یہاں کھانا کھاتے ہیں لمبے خوبصورت قد والا ہے اور اس کا مکان مشورے کے جگہ کے بالکل قریب ہے ہر وقت ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں میرے شور سے مشورہ کرتے ہیں بڑا اونچا اچھا سردار آدمی قالت العاشرہ دسویں خاتون نے کہا زوجی مالک میرا شوہر تو مالک ہے وما مالک تمہیں کیا پتا کہ مالک کیا چیز ہے خیر من ذالک وہ بہت ہی بہتر ہے جتنا حال تم لوگوں نے بیان کیا ان سب سے بہت بہتر ہے لہو ابلاط لہو ابل اس کے بہت اونٹ ہے کثیرات المبارک قلیلات المسارح وہ اونٹ ایسے ہیں جو زیادہ گھر میں ہوتے ہیں بہت کم باہر چرنے کو لی جاتے ہیں بتانا یہ چاہ رہی ہے کہ اونٹ اگر باہر چرنے کے لیے جائیں مہمان آ جائے تو پھر اس کے لیے کیا ذبح کریں گے باہر سے اونٹ کو پکڑ کے لانا پڑے گا پھر ذبح کریں گے تو ہمارے اونٹ ہمیشہ گھر پر ہی رہتے ہیں تاکہ مہمان آ جائے جو ہی مہمان آئے تو فوراً اونٹ کو ذبح کیا جائے اتنا ٹائم بھی نہ لگے کہ باہر جا کر اونٹ کو لانا پڑے تو یہ ایسا شوہر ہے میرا کہ اس کے اونٹ ہے اور وہ اونٹ ایسے ہیں کہ ہمیشہ اکثر گھر پہ رہتے ہیں بہت کم باہر جاتے ہیں کیونکہ کسی وقت بھی مہمان آ سکتے ہیں ادا سمیہ نہ سوتل جب وہ کسی باجے کی آواز سنتے ہیں ایکن نہ ان انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اب ذبح ہونا ہے مہمان کے آنے پر خوشی کے لیے باجے وغیرہ بجائے جاتے تھے تو اب اونٹ جب ہی باجو کی آواز سنتے ہیں جوئیں ہی تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب مہمان آ اب ہم نے ہونا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ میرا خامن تو بہت سخی آدمی ہے اس کے ہاں تو مہمان آتے ہیں اور ہر وقت وہ مہمانوں کے لیے اونٹ ذبح کرتا ہے کہ اتنے اونٹ ذبح کرتا ہے کہ اونٹ باہر بھی نہیں جاتے اور جو ہی مہمان کی آواز سنتے ہیں اونٹ ان کے آنے پر جو خوشی سے باجے بجائے جاتے ہیں وہ سنتے ہی اونٹ یقین کر لیتے ہیں اب ہم نے زباں قالت الحادیہ اشارہ گیارہویں عورت اس کا قصہ بڑا دلچسپ ہے اور بہت لمبا ہے اس نے کہا زوجی ابو ذرا کہ میرا شوہر جو ہے وہ, وہ ابو ذرا ہے وما ابو ذرا اور تمہیں کیا پتا کہ ابو ذرا کیا چیز ہے اناسا من ہولی اوزنی اوزونی اس نے زیورات سے میرے کانوں کو بوجھل کر دیا یعنی اتنے زیور مجھے پہنا کہ میرے کان نیچے جھک کے وملا من شاہ بن اور اس نے چربی سے میرے بازو بھر دیے یعنی مجھے اتنا کھانا دیا اتنی نعمتیں مجھ پر کی کہ میرے چربی سے میں میرے بازو پر چربی آگے میں بہت موٹی تازی ہوگی بد جہانی اس نے مجھے اتنا خوش کیا فب جہت الیہ نفسی میں اپنے آپ کو عجب میں مبتلا ہو گئی اپنے آپ کو بہت اچھی اعلیٰ سمجھنے لگی اتنا اس نے مجھ پر احسانات کی خود پسندی میں مبتلا ہو گئی وجدنی فی اہل غنائمہ بے مجھے اس نے ایسے گھر میں پایا تھا کہ ہمارے ہاں بکریاں تھیں اور ہم مشقت میں زندگی گزار رہے تھے فجال عنی فی الن وہ مجھے ایسے گھر میں لے آئے جس میں گھوڑے ہیں اتیت اونٹ ہیں ودائس اور بیل ہیں وہ منقور کسا، کسان ہیں ہمارے گھر میں بکریاں تھیں باپ کے گھر اب شور کے آئی یہاں گھوڑے ہیں اونٹ ہیں بیل ہیں کسان ہیں بہت کھیتی اور کھیت اور باغات اور بہت نعمتیں فائندہ ہو اقول ہو فلاں وہ تو ان کی مالی ثروت تھی مالی وسعتیں تھی اخلاق ایسے تھے کہ میں کوئی بات کرتی تو فلاں مجھے برا نہیں کہا جاتا تھا وار خود اور میں سو جاؤں تو صبح تک سو ہی رہتی تھی کوئی پوچھتا نہیں واشرب و فات کما اور جب میں پانی پیتی تھی یا کوئی چیز پیوں تو پیٹ بھر کے پیتی تھی کوئی کنجوسی نہیں تھا کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ سارا پی گئی ہے یہ تو شوہر تھا ام ابی ذرا اس ابو زرہ کی ماں جو میری ساس ہے فما امو ابی ذرا اس کی ماں کیا ہی خاتون تھی حکوم و بڑے بڑے برتن اس کے بھرے رہتے و توحا فسا گھر اس کا کشادہ ابن ابی ذرا ابو ذرا کا جو بیٹا تھا فما ابن ذرا کیا ہی شاندار بیٹا تھا مسجا کا مسل شتبہ اس کے لیٹنے کے لیے خجور کی پتلی سی ٹہنی بھی کافی تھی اربوں میں مرد کے لیے پتلا ہونا بہت اعلیٰ سمجھا جاتا تھا تو کاب زرہ کا جو بیٹا تھا وہ ایسے پتلا تھا کہ کھجور کی شاخ پر وہ سو جاتا تھا یعنی اتنا اس کے باریک تھا کمر تھی کہ وہ کھجور کی شاخ اس کے سونے کے لیے کافی تھی زراع اور بہت کم کھاتا تھا کہ ایک بکری کی ایک دستی اس کا پیٹ بھر دیتی تھی بن زرہ ذرا ابو زرہ کی جو بیٹی تھی کیا ہی فما بن تو زرہ کیا اس کی بیٹی تھی تو ابھی باپ کی تعداد گزار تھی وہ تو ماں کی بیتات گزار تھی ومی لوگ کا سایہ انتہائی موٹی تازی تھی عرب کے اندر خواتین کا موٹا ہونا بڑا اچھا سمجھا جاتا وغیرہ و جارت ہے اور سوکن کو بالکل جلانے والی تھی کہ اتنی خوبصورت تھی کہ جب اس کی سوکن اس کو دیکھتی تھی تو وہ جلتی تھی جاریہ تو ابی ذرا ابو ذرا کی جو باندھی تھی فم آ تو ابھی ذرا اور کی باندھی کیا ہی چیز تھی لا تبسو حدیثنا تبسیسا ہماری باتیں باہر جا کر نہیں کرتی تھی عام طور پر نوکرانیاں وغیرہ ہم کی آتے ہوتی ہیں گھر کی باتیں باہر بتاتی کہا یہ باہر نہیں بتاتی لا کُس میرا تنا تنقیشہ ہمارا کھانا بغیر اجازت کے خرچ نہیں کرتی تھی کہ ہمارے گھر سے کوئی کھانا غلہ وغیرہ کسی کو بغیر پوچھے دے دیا ایسا بھی نہیں کرتی تھی ولا تمل بیتنا اور ہمارے گھر میں جھاڑ اور وغیرہ نہیں جمع ہونے دیتے چونکہ باندھیوں کے غلاموں کے خادموں کے یہ کام ہے تو وہ بیان کر دیا کہ جو برے کام ہے وہ تو نہیں کرتی ہماری باتیں باہر پہنچائے یا ہمارا غلہ کھانا وغیرہ بغیر پوچھے کسی کو دے دے یہ تو نہیں کرتی لیکن گھر میں کوئی جھاڑ اور کوئی گرد و غبار وہ بھی نہیں چھوڑتی وہ باہر نکالتی یہ تو منظر تھا ہمارے گھر کا بزرا خود اس کا بیٹا اس کی بیٹی اس کی ماں اور اس کی خادمہ ان کا یہ حال تھا لیکن کہتی ہے کہ ایسا ہوا کہ خراج آبزرا ول اوتاب و تم خد. ایک دن صبح صبح وہ ذرا نکلا جب دودھ کے برتنوں میں دودھ ڈالا جا رہا تھا جانوروں کا دودھ نکالا جا رہا تھا فلق یا امرا تو اس کے ایک عورت سے ملاقات ہوگی ما ولدان اس جس کے ساتھ دو بچے تھے لہا اس کے کل فادین چیتے کی طرح یلعبان من تخت خس اس کی کمر کے نیچے وہ کھیل رہے تھے بے دو اناروں کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور وہ ایسے کھیل رہے تھے اس کے ساتھ فت اللہ فلقیہ امرا وہ ایک عورت سے ملا ماہ ولدان جس کے دو بچے تھے کلفادن چیتے کی طرح یا لابان منتخب خسر ہا برحمان وہ کھیل رہے تھے اس کی کمر کے نیچے دو اناروں کے ساتھ فتح اللہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لی اب حضرا سے میری طلاق ہو فنکاہ بَعْدَهُ رَجُلًا رج اس کے بعد میں نے ایک اور مرضے سے کہا کہ وہ عورت کہتی گیارہویں کہ عورت جو بڑا سردار تھا رقبہ شرین وہ بڑا شاہ سوار تھا بڑے عمدہ گھوڑوں پر سوار ہوتا تھا وَاخَذَ خز اور بڑا جنگجو قسم کا آدمی تھا نیزے اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے وَأَرَاحَ عَلَيَّ ریا نیامن اور اس نے مجھ پر بہت نعمتیں مجھ پر بہا دی و تانی من کل رائے اس نے مجھے ہر جانوروں کے ہر قسم کے جوڑے دیے اونٹوں کے بکریوں کے گائےوں کے مختلف وقالا اور مجھے اس نے کہا کلی ام ذرا ام ذرا کھاتی جاؤ خود بھی ومیری اہل کے اور اپنے گھر والوں کے پاس بھی لے جایا کب لیکن کہتی ہے کہ فلو جمع تو کل شہی ان آتانی ہے اگر میں اس کی تمام چیزیں بھی جمع کر دوں جو اس مجھے دوسرے شور نے دی ہیں تو ما بلغ اصغرا آنیت ابھی ذرا ذرا کے چھوٹے سے برتن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ظاہر بات ہے بزرا اس کا پہلا شوہر تھا اور پہلا جو تعلق ہوتا ہے وہ انسان کو نہیں بھولتا تو وہ خاتون بھی پہلے تعلق کو یاد کر رہی تھی دوسرے نے بہت کچھ دیا کہا لیکن اس کا سب کچھ ملا کہ اس کے چھوٹے سے برتن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا قالت عائشہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کو بیان کی فرماتے ہیں فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آکال صراب سلام نے فرمایا تو لکے کا بھی ذرا علیہ ذرا کہ میں تیرے لیے ایسا ہوں جیسے ابو ذرا تھا ام ذرا کے لیے تو آشا تو میاشہ تھی بعض رہے تو آتا ہے کہ آپ نے فرمایا لیکن میں طلاق نہیں دوں گا تو امیشہ نے کہا یا رسول اللہ ابو ذرا کی کیا حقیقت ہے ابو ذرا کیا ہے آپ پر میرے ماں باپ پر قربان آپ تو میرے لیے سب سے زیادہ بڑھ کر تو یہ قصہ امام تیر مزیر رحمۃ اللہ نے یہاں پر بیان کیا اور اس قصے کا مقصد یہ تھا کہ آخر اسرات وسلام بعض دفعہ اپنے ازواج متحرات کو کچھ واقعات بھی سنایا کرتے تھے اور یہ بڑا دلچسپ قصہ اور اس میں چونکہ گھر کے اندر مل بیٹھنا کبھی کوئی واقعات سنانا قصہ سنانا تاکہ آپس کے اندر ایک دل لگی پیدا ہو اور گھر کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا ہو تو آقا صرف السلام نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے بتایا کہ انسان کو اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کبھی گپ شپ لگانی چاہیے کوئی واقعہ بیان کرنا چاہیے لیکن ظاہر ہے یہ واقعہ پرانے کسی زمانے کا تھا اس دور میں وہ ایسے لوگ نہیں تھے جو موجود ہوں تو اس طرح پرانا کسی کا واقعہ بیان کیا جائے جس کو کوئی جانتا نہ ہو تو یہ غیبت میں بھی نہیں آتا تو اس لیے یہ جائز ہے اس قسم کے واقعات تو انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے ان کو کبھی کبھی کوئی واقعات کسی کہانیاں بھی کوئی سناتا رہے کبھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی بھی بات ہوتی رہے تاکہ گھر کا ماحول اچھا رہے یہ نہیں کہ انسان اور وقت غصے میں ہے اور جناب طبیعت میں چرچاپان ہے بس صرف کام کی بات کرتا ہے باقی خاموشی سے آ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آقار علیہ سلام کی سنت ہے کہ گھر والوں کے ساتھ انسان انتہائی اچھے طریقے سے رہے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص سب سے بہتر ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے اللہ رب ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق دافر